السلام علیکم مسئلہ صاحب جیسا کہ میں نے پہلے کیا ہوا کہ اتنا اچھا سلسلہ شروع ہے چنانچہ چاچا اس منافع میری تقریباً تھوڑی فیملی بیٹھ کر جو ہے اس کے بیان کو شمار تقریباً کرتی ہے تو یہ سوال بھی انہی کی جانب سے آیا ہے کہ وہ ویسے نظامی اور ایسا ایک سوال ہے جس میں کنفیوژن ہے تو یہ سلسلے میں کچھ فرمائیے کہ سوال یہ ہے کہ کیا فرمائیں گے میں کراؤں اس بارے میں کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں آدیش و آیات قریم سے اس کی وضاحت ما کر شکریہ کا موقع محفوظ اہل بیٹ کران میں آٹا کریم سلک سلنگ کے ریاضوں میں تیراک اور آپ کی اولاد یہ دونوں شامل ہیں بیٹ کا من ہوتا ہے گھر پہ آلے بات گھر والے تو اگر کسی کی بیوی ہوئی بیٹ میں گھر میں شامل نہیں ہے تو علاج کیسے ہوگی <سؤال> لہذا آکا کریم سلوشن کی اجواز موترات بھی جو ہیں وہت سے ہیں اور اگر اجواز محتراط اہل بیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابوت علی کے گھر میں اب علی کے بیت اہل بیت والے محل کے ساتھ میں شامل نہیں ہو سکتی حضرت مانے حسین کے گھر والوں میں آپ کی زیادہ مطالعہ شامل نہیں ہو سکتی حضرت مانو حسن کے گھر والوں میں حضرت حسن کی اجازت شامل نہیں ہو سکتی یہ کیا مسئلہ کہ حضرت علی کے عہل بیک کہیں کہ سویدھا فاطمہ شامل ہو اور جب اللہ کے نبی کے بارے میں علبید کہیں کہ سویدھا عائشہ نکل جائے بھئی یہ تقسیم تو نہیں اچھی ایک ہی مکیاس اور تراضی رکھیے کہ اگر تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل عدت میں ان کی اجواج شامل نہیں ہے تو کسی کی بھی پھر شامل نہیں ہونی چاہیے اور اگر کسی اور کی اہل دید کہنے سے اس کی بیویاں شامل ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی بیویاں شامل ہونی چاہیے ایک اصلی مسئلہ ہے اب دیکھیے چونکہ اکثر اہل دید جب کہا جاتا ہے تو صرف بیویاں مراد ہوتی ہیں بیٹیاں دوسرے گھر میں ہوتی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا میری نقل جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سے چلے گی لہذا آپ آیتیں کتنی نہ پڑھیں ان میں نا یعنی علیحدہ ان کو مورشا اہل الحرا کون کا کہیے گا اس سے اگلی پچھلی ساری کی ساری آیتیں جو ہیں وہ ازواجوں میں کر آپ کے بارے میں ہیں یا نسان نبی اللہ تمنا طاحت نسائے امتقی تمنا فلاں تفدان عب القل تو یہ ساری جہاں سے شروع ہوتی ہے تو سب اجاز میں افراد کے بجائے ایسا نہیں جو ہیں ویبی بھی میں افراد کے بارے میں یہ بھی اجازم افراد کے بارے میں اب چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی یہ خصوصیت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو یعنی حضرت سیدہ خاطمہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نما اور ہسن کریمین اپنے شبادوں کو بھی اپنی اہل میں شامل فرمایا اور چونکہ وہتبا پیدا ہو سکتا تھا اور ہوا بھی جیسا حسین کرمبین وادر وسول وغیرہ میں دوسرے کچھ لوگوں نے اہل بنانا مرڑا علی فاطمہ خاتمہ اور حسن کریمائن کا لباس میں شامل نہ کیا انہوں نے کہا کہ کیونکہ آگے پیچھے ساری آئیٹیں جو ہیں وہ ازواج محتراج کے بارے میں ہیں تو یہ آئی ٹی ازواج محتراج کے بارے میں ہونی چاہیے تھی اس لیے آئٹہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آئیٹے کی نوتری تو چادریں تطہیر تہیر بچائی اور ان اس چادر میں ان چاروں کو داخل کیا حضرت سیدہ ساتمہ کو مولا علی رضی اللہ کو اور حسنان کریمان بار تعالیٰ یہ میرے والے بیت ہیں سطح سے ہمیں ان کو پچیزا کر دے ان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بھی چادر میں آئی تو آتا کریم میں ہے خیرے تو کیا نا ہے کیا مطلب تو تیرے بارے میں تو اعتراض نہیں ہوگا ان کو لوگ کہیں گے کہ یہ مولا علی کے بات ہے میرے والے بات نہیں ہے لہٰذا میں ان کو شامل کر رہا ہوں جیسے اطلاع چلی پانچ تن پاپ تھی کہ یہ پانچ تن جو ہیں وہ آتا کریم کی چادر کے نیچے آجا چار وہ ریٹ آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لوگ اثرات و تفریق میں چلے گئے اس بال نے تو میں حسین کئی نین سیدہ خاصمہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی کو والے بات سے نکال دیا اور کہا صرف بیویوں والے بیت ہیں اور کچھ عالموں نے ان کو پکڑ لیا دیویوں کو نکال دیا الحمدللہ رب العالمین علی سنت کا وہی عصوبہ ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا آتا تو ان سلسل کے بارے میں تراش دی آپ کے بیت میں اور آپ کی یہ صرف آپ کی سوچیتا ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی جب اور کسی کا اہل بات کا نام لیا جا جائے گا تو سر رواج اور ان کی جو گھر میں علاج ہے وہ ہوگی جب کسی بیٹی کسی کے گھر میں چلی وہ اس کے گھر میں شمار ہوگی لیکن کہ ان انسرس کی خصوصیت ہے کہ آپ کی علاج جو ہے وہ حضرت سیدہ خاتمہ رضی اللہ تعالیٰ لہذا انہوں نے ان کو بھی اہل دعت میں داخل فرمایا آج کل عجیب و گریت یعنی یہ طریقہ ہے کچھ ناظم ناخ اللہ اجواز مطلاع کی مخالفت کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں جو آپ کے سیدہ فاطمہ کی علاج کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ جو اجواج مطلاع کو شامل نہیں کرتے وہ یہ بات ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنی اہلداد میں شامل کرتے ہیں اپنی بیویوں کو گھر سے نہیں نکالتے لیکن آقا کریم کی اجواج مطالع کو ان کے والد میں شادر نہیں کروں ایک روایت میں آیا تو سیدہ خاتمہ تجہرہ ربی اللہ تعالیٰ انہا حضرت سیدہ عشہ فیقا ربی اللہ تعالیٰ انہا کے درمیان کوئی گفٹ بھی ہوئی تو سیدہ عرشہ فیقا ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹی جب قیامت کے دن یا قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے تو تو مولا علی کے گھر میں ہوگی نہ اللہ کے محور کے گھر میں ہوں اب دیکھ لیجیے اور واقعی ایسا ہے کہ سیدہ فاطمہ گزارا تو یہ جی جنن مولا علی کے گھر میں رہیں گے مولا علی کے گھر میں ہی رہیں گی ان کی شان عظمت بڑی ہے دونوں عزت اہل بد یعنی ازواج محتراط اور آل جو ہے نبی اکرم سے دونوں ہمارے سرما تھے